عبارت دیکھیے اگر آپ کے پاس حدیث کا نمبر یہ نہ ہو تو حدیث پر نظر رکھیے گا نمبر کو جانے دیجئے کیونکہ نسخوں میں مختلف کتابوں میں حادیث کو رد و بدل کر کے آگے پیچھے کر کے لکھا ہوا ہے اس لیے کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے آج کی حدیث کا لفظ ہے سب سے پہلا لفظ اتارو یو شرونا یوم قیام جی کیا آپ سب کو معلوم ہو چکا شروع یوم القیامہ و صداقا پھر سے دیکھ لیجیے عبارت کو اتف جتی تاجر کی جمع ہے تجارت کرنے والے کو کہتے ہیں جیسے عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تاجر برادری ٹھیک ہے نا تو جار کے ہاں یہ ہے تو کے ہاں وہ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو تجار, تاجر کی جمع ہے تجارت کرنے والا حشر معنی ہے جمع کرنا. جمع کرنے. محشر کو بھی اسی لیے محشر کہتے ہیں کہ جمع ہونے کی جگہ جہاں سب اکٹھے ہوں گے میدان حشر جمع ہونے والا میدان یوم ملک قیامت کا دن اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے جمع ہے فاجر کی جیسے تجار جمع ہے تاجر کی ایسے ہیار جمع ہے کس کی فاجر کی فاصق گناہ فاجر کے کئی سارے معنی آتے ہیں ٹھیک ہے نا گناہ وغیرہ تو آپ یہی سمجھیے گا کہ فاجر کا معنی کیا ہے گناہ گار جی کیا چیز دوبارہ یوم القیامہ میں نے کہا قیامت کے دن فج فاجر کی جمع ہے فاجر کی جمع ہے اور کس کو کہتے ہیں گناہ گار کو کہتے ہیں بدکار برائی کا ارتکاب کرنے والا جی اللہ مگر من اتقاع من اس میں موصول اتقاع یتقی اتقاعََََََََََ جی اتقاء یا تقی اتقاً اس کے معنی ہوتے ہیں بچنا پرہیز کرنا تقوی اختیار کرنا تقوا کو بھی تقوی اسی لیے کہتے ہیں فلاں بڑا تقوا دار آدمی ہے تو تقوا کیا معنی ہے بچنا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برائیوں سے بچنے والا ہے پرہیزگار ہے برائیوں سے بچتا ہے پرہیز کرتا ہے پرہیزگار پرہیز کرنے والا بچنے والا پر برا کا معنی ہوتے ہیں نیکی کرنا بر یا برو بر کیا معنی؟ نیکی کرنا اچھا عمل کرنا صدقہ کا مانا سچ بولنا صدقہ کا معنی کیا ہے سچ بولنا یہ لفظی معنی ہوگئے اب ہم ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا اتو جارو یو شرونا یومل کہ فج جارن کے تاجر اتوجارو یو شرونا یومل قیامت تاجر قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے پارن بدکاروں کی حالت میں کس کی حالت میں بدکاروں کی حالت میں یہ فجارن حال بنتا ہے ترکیب میں حال جلحال تو اس لیے ہم حالت سے جمع کریں گے اتف جارو یوشر یوم القیامت فجارن. تاجر جمع کیے جائیں گے یوم القیامت قیامت کے دن فج بد کرداروں کی بدکاروں کی حالت میں کردار چھوڑ دیں آپ بدکاروں کی بدکار بدکاروں کی حالت میں اللہ منتقا مگر وہ کہ جس نے پرہیزگاری کی جس نے پرہیزگاری اختیار کی وہ برا اور نیکی کی وہ سادہ کا اور سچ بولا کیا مطلب کہ اسے بدکاروں کی حالت میں نہیں اٹھایا جائے گا جس نے پرہیزگاری اختیار کی جس نے نیکی کی جس نے سچ بولا اسے بدکاروں کی حالت میں نہیں اٹھایا جائے گا تو اس کے علاوہ والوں کو اٹھایا جائے گا تو استثنا کر دیا اچھاروشر یومل قیامتروں کو جمع کیا جائے گا قیامت والے دن بدکاروں کی حالت میں اللہ منتقا و بر و کا مگر وہ تاجر کے جس نے پرہیزگاری اختیار کی نیکی اختیار کی نیکی کی وہ صدا کا اور سچ بولا تو اسے فاجر ہونے کی حالت میں نہیں اٹھایا جائے گا کیا مطلب ہے حدیث کا کیا مطلب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا Allah, جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ساتھ ہی اس کے دوسری حدیث آگے آپ پڑھیں گے کہ جو نیک لوگ ہوں گے جو تاجر اچھے ہوں گے مان نبی و کہ اگر سچا ہے امانت دار تاجر ہے تو اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہدا کے ساتھ ہوگا لیکن تجار عام طور پر پتکاروں کی حالت میں اٹھائے جائیں گے تین کو استثناء کیا امانک تقا جو بچا پرہیزگاری اختیار کی برا نیکی کی سدا کا سچ بولا عام طور پر تجارت کے اندر جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے زیادہ تر کیا کیا جاتا ہے جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے اگر وہ دس ہزار کی لی ہوئی ہے تو وہ اپنے خریدار کو وہ یہ کہتا ہے جی مجھے تو یہ پندرہ ہزار کی بھی نہیں پڑی اب اس نے بیچنی بیس ہزار کی ہوتی ہے وہ دس ہزار والی چیز تو اس لیے وہ جھوٹ سے کام لے کر کہتے ہیں کہ جی اتنے کی تو ہمیں بھی نہیں پڑتی اٹھارہ ہزار کی تو ہمیں پڑتی ہے لہذا دو ہزار کم از کم آپ ہمیں دے دیں منافع تو بیس ہزار کی آپ لے جائیں ایسے ٹیکنیک کے ذریعے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے جی تو عام طور پر تجارت کے اندر جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے ایک پھر جو تجارت کے اندر جو تجارت کے ذرائع ہیں یعنی پیچھے سے جو مارکیٹ سے مال کو اٹھانا ہے پھر اس کے بعد اپنی مارکیٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ اپنی مارکیٹ کے اندر کیا ریٹ چل رہا ہے ظاہر سی بات ہے اگر جہاں منڈیوں سے مال اٹھاتے ہیں پھر وہ لا جب مارکیٹوں کے اندر سیل کیا جاتا ہے تو اس میں پھر مارکیٹ ریٹ کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کبھی تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے مال مہنگا اٹھاتا ہے ظاہر سی بات ہے اگر وہ یہاں اپنی مارکیٹ میں مہنگا بیچے گا تو اس کو نقصان ہے اس کا مال اس سے کوئی خریدے گا نہیں اب اس کو مارکیٹ ریٹ پہ لانا پڑتا ہے اسی طرح بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو منڈی سے یعنی جہاں سے مین سے بڑی مارکیٹوں سے یا فیکٹریوں سے مال اٹھاتے ہیں وہ ان کو سستا پڑا ہوتا ہے اور جب اپنی مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں تو ظاہر ہے مارکیٹ کا ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے اس میں ان کو منافع ہوتا ہے اب ان طور طریقوں میں خریدنے میں یا بیچنے میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو حلال اور حرام کے ہوتے ہیں بعض دفعہ انسان ایسی بے کر لیتے ہیں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو ناجائز ہوتے ہیں جو بے کو کیا کر دیتے ہیں ناجائز بنا دیتے ہیں حالانکہ وہ ناجائز معاملہ ہے اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے ایسی بے کو فصاح کرنا ضروری ہوتا ہے تو پھر یہ آدمی بچ نہیں سکا حرام سے ناجائز معاملے سے تو اس لیے فرما دیا اللہ مانتا جو حرام, حرام کے راستوں سے بچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن طریقوں کو جن جن راستوں کو جن جن طور اور طریقوں کو حرام قرار دے دیا ہے وہ اگر ان سے نہیں بچتا تو اسے بدکاروں کی حالت میں ہی کھڑا کیا جائے گا اسی طرح اگر وہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے قسمیں بھی کھاتے ہیں جھوٹی تو جھوٹی قسمے بھی کھاتا ہے تو اب کیا ہوگا اس کو بدکاروں کی ہی حالت میں کھڑا کیا جائے گا لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ حرام سے بچتا ہے اپنی حلال کمائی کرتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا بلکہ سچی بات کرتا ہے اور اسی طرح وہ صدا کا سچ بات بھی کہتے جھوٹ نہیں بولتا جھوٹی قسمے نہیں کھاتا تو وہ آدمی اس سے مستثنا ہے اسے بدکاروں کی حالت میں نہیں اٹھایا جائے گا اس کو تو اٹھایا جائے گا نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت لیکن صورت حال بہت نازک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائیں یاد رکھیں کہ کمائی کرنا تجارت کرنا اور حلال ذریعے معاش اختیار کرنا بہت پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بہت بڑے نمازی کو کسی تہجد گزار کو کسی شصوفی کو کسی بزرگ کو کسی ولی کو یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے محبوب ہے کسی اور بھی اچھے کام کرنے والے کو یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کا محبوب ہے آ حضرت کی زبان مبارک سے اگر کسی کے لیے مجموعی طور پر اگر جملہ نکلا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہے تو وہ صرف اور صرف حلال کمائی کرنے والے کے لیے نکلا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے القاسب سے حبیب اللہ کما کر کھانے والا کمائی کرنے والا اللہ کا حبیب ہے اللہ کا محبوب ہے پھر ایک اور حدیث قصب الحلال فرید تم بادل فریضہ طلب و کسب الحلال طلب و کسب الحلال فرید تم بادل فریضہ شری احکامات جو فرائض ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج ان فرائض کے بعد ایک اور فریضہ یہ بھی ہے کہ طلب و کسب الحلال حلال کمائی کا طلب کرنا حرام کا نہیں حلال کمائی کا بڑا مشکل ہے چھان فٹک کر حلال کمانا اگر آپ دائیں بائیں اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں گے تو حرام کے شائبے سے تو کوئی انسان بچا ہوا ہی نہیں ہے حرام کے شائبے سے ٹھیک ہے سر حرام سے تو کوشش کرے گا تو بچے گا لیکن حرام کے شائبے سے پھر بھی نہیں بچ سکتا انسان تو اسی لیے فرمایا کہ سے حبیب اللہ اور طلب و کسبل حلال فرید تم بادل فریضا. حلال کا مانا حلال کھانا اس سے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کو چاہیے کہ جو بھی اپنا ذریعہ معاش اختیار کیا ہوا ہے اس میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اس کو تھوڑا سا شبہ کی طرف بھی لے کر جائے اس بات میں شبہ لاتا ہو ایسے کام سے اجتناب کرے کیوں اس لیے کہ اگر وہ کمانے والا ہے پر منتھ ایک لاکھ روپے تو اس کے ایک لاکھ روپے میں اگر ایک ہزار بھی غلط راستے سے آ جاتے ہیں تو وہ اس کے پورے کے پورے ایک لاکھ کو کیا کر دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں اس کے ہر ہر جز میں وہ شرایت کر دیتے ہیں اس لیے بہت ہی اچھے کام کرنے والے بھی بعض دفعہ لوگ ایسی گڑبڑ کر دیتے ہیں اگرچہ وہ معمولی سی ہوتی ہے لیکن وہ سارے کے سارے معاملے کو کیا کر دیتی ہیں خراب کر دیتی ہے دودھ کا بھرا ہوا جام ہو اس کے اندر اگر پیشاب کا ایک خطرہ آ جائے تو کیا کوئی انسان اسے استعمال کر سکتا ہے کبھی بھی نہیں کر سکتا تو یقین جانیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ حالات کے مال میں اگر تھوڑا سا بھی حرام مل جائے تو وہ سارے کے سارے کو مشکوک اور ناجائز کر دیتے ہیں ناجائز تو خیر کہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن مشکوک ضرور بنا دیتا ہے اس لیے ایسے کاموں سے اجتناب کیا جائے جو انسان جو آدمی کوئی بھی ذریعہ معاش اختیار کیے ہوئے ہے تو اس میں صحیح امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ اسے کیا کرے انجام تک پہنچائے بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچر ہوتے ہیں مطلب یا لیکچرار ہوتے ہیں بہت زیادہ کوتاہیاں کرتے ہیں حاضری کو یقینی نہیں بناتے اپنے ذمے کا کام پورا نہیں کرتے اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنی پوری کی پوری تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح کسی کمپنی کے اندر جو ملازم ہوتے ہیں وہ کام چوری کرتے ہیں اور مکمل کام نہیں کرتے اور جب اگر کوئی نگران ہے تو تب تو وہ کام کریں گے ویسے نہیں کرتے اس کے علاوہ یعنی جو جو چیز ایسی ہے جو جو معاملہ ایسا ہے کہ جو انسان کو شابے میں ڈالتا ہے کہ ہاں میں غلط کام کر رہا ہوں جیسے آپ نے حدیث پڑھی یا پڑھ لیں گے کہ کہ گنا وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹے کھٹکے تو جب دل میں شائبہ آ جائے یار یہ غلط کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی آپ غلط کام کر رہے ہیں یاد رکھیے گا کہ جو جب انسان کے رقم کے اندر انسان کی آنے والی آمدنی کے اندر مشتبہ چیز آ جاتی ہے مشتبہ رقم آ جاتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے اس میں برکت نہیں رہتی اب جب وہ خود اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کی صحت میں برکت نہیں رہتی ظاہر سی بات ہے انسان کوئی بھی خوراک استعمال کرتا ہے تو اس کی صحت نشو نما پاتی ہے انسان کی جان اس کے اعضاء جوارح مزید پھلتے پھولتے ہیں اس خوراک کی بنیاد پر تو اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لیا حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لیا تو اب اس کے اثرات اس کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اعمال میں خیر ہوتی ہے اس کے پھر اعضاء و جوارح سے جو اعمال شادر ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہی نہیں اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات اچھے نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص غلاف کعبہ پکڑ کر کہہ رہا ہوگا کہ یا رب پھر اے اللہ تم مجھے معاف کر دے اب دیکھیے تو صحیح طرح اس حالت کو گلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے یعنی بیت اللہ میں ہے حرم میں ہے اور غلاف کعبہ اس نے پکڑا ہوا ہے یعنی وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نظول ہی نزول ہے تو اگر وہاں پر بھی کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو میرا خیال سے اس سے بدنصیب انسان کوئی بھی نہیں ہے اگر وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوگا لیکن پھر بھی آپ علیہ السلۃ وسلام فرماتے ہیں کہ اس کی دعا نہیں سنی جائے گی کیوں؟ کہ آپ السراۃ وسلام فرماتے ہیں انایوستا بولا ہا مل بس ہو حرام ان مشرب و متام ہو اس کا کھانا حرام کا اس کا پہننا حرام کا اس کا پینا حرام کا وہ انایوستا بولا پھر کیسے کر اس کی دعائیں قبول ہوں تو اس لیے حرام سے اجتناب کیا جائے اور جو لوگ بہت سارے شعبے ایسے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم ہمارے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں جس شعبے کو بھی آپ دیکھیں گے کرپشن ہی کرپشن ہے رشوت خوری کی ایک تسلسل ہے انسان جہاں پر بھی جان کر دیکھتا ہے تو حقہ پکا رہ جاتا ہے کہ ہم مسلمان کس چیز کے ہیں واللہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم سارے کے سارے واقعات مسلمان ہو جائیں کوئی آدمی ناجائز امر کا ارتقاب نہ کرے تو ایک دم سے یہ سارے کے سارے شعبے ٹھیک ہو جائیں گے یہ یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کالجوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ تھانے اور کچہریوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ رشوت دینا چھوڑ دیں تو کیا خیال ہے کہ یہ سب کچھ درست نہیں ہو جائے گا یہ رقم لے کر رشوت لے کر محرم کو مجرم اور مجرم کو محرم بنا دیتے ہیں آخر یہ کہاں سے فیصلے ہو جاتے ہیں راتوں رات ایک فانسی کا مجرم ہوتا ہے اس کی جان لینی ہوتی ہے لیکن وہ ایک دم سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ایک بے گناہ شخص اس کی جگہ پہ بھیڑ چڑھ جاتا ہے صرف اور صرف رشوت خوری کی بنیاد پر غرض یہ کہ ہر ایک شعبہ ایسا ہے کہ جس میں ناجائز امور کی برمار ہے اب اگر یہ سارے کے سارے درست ہو جائیں تو ہمیں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی اللہ اللہ کی سدائے آئیں گی آج ہم خراب کیوں ہیں ہمارے پاس صرف اور صرف مسلمانے کا نام باقی ہے کام ہمارے پاس نہیں ہے کام ہمارے غیرو نے لے لیے ہیں آپ کفار کے یہاں چلے جائیں ہاں دھوکا دہی نہیں ہے کوئی دھوکہ نہیں دیتا کوئی جھوٹ نہیں بولتا کوئی کسی کے ساتھ مکاری نہیں کرتا چلاکی سے کسی دوسرے کا حق نہیں دبا لیتا ہمارے ہی سارے کے سارے کام ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم مسلم اور وہ کافی ٹھہر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے لیکن حرام کا اشتباہ ہو حرام سے اجتناب اور حلال کی کمائی کا طلب حلال طلب کیا جائے تھوڑا ہو اللہ اس میں برکتیں دے دیتے ہیں اور اگر جو انسان زیادہ کی طلب میں لگا رہتا ہے زیادہ میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس میں لگا دیتے ہیں اور اس کی واقعاتاً یا حقیقت میں اس کی برکت اور اس کا اضافہ نہیں ہوتا آتے ہی تو مر کیا ہے مربو افیع فلاح بند اللہ کہ تم لوگوں کے مالوں میں اپنے مالوں کو ملا کر اگرچہ تمہیں یہ لگتے ہیں بڑھ گئے لیکن فلا فلاح اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بڑھتے ناجائز ذریعے سے کمائی ہوئی رقم کبھی بھی خیر نہیں لے کر آتی تعداد میں وہ گنتی میں تو بڑھ سکتی ہے لیکن گھروں میں وہ پریشانیاں ہی لاتی ہے سکون کبھی نہیں لاتی حلال کا لکمہ حلال کی تھوڑی سی رقم بھی اگر آتی ہے تو وہ گھر میں خیریں اور برکتیں اس میں رہتی ہیں پوڑا ہوتا ہے لیکن صاف انسان کھاتا ہے تو اس کا عبادات کو بھی دل کرتا ہے وہ برائیوں سے بھی اجتناب کرتا ہے اس کے افعال اس کے قلب اس کے زبان اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے افعال و اعمال وہ کیا ہوتے ہیں شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہوتے تو اس لیے حلال آمدنی کو اپنا ذریعہ بنایا جائے اور اس میں آنے والے تمام شبہات سے اجتناب کیا جائے تھوڑا سا بھی کہیں شبہ لگتا ہے تو ٹھہر جائیے رک جائیے اللہ سے ڈرئیے اپنے بچوں کا خیال کیجیے اپنی بیوی کا خیال کیجیے کہ میں ان کے پیٹ میں لکمہ حرام کا ڈالوں گا تو اس ان کی جگہ پر میں بھی گناہگار ہوں گا آج جس عزف کو جس انسان کے جسم کے کسی بھی عزف کو حلال کے لقمے سے پرورش مل گئی تو کیا خیال ہے کہ وہ کیا اچھے عمل کرے گا اور اس سے کیا اچھے عمل قادر ہوں گے اس لیے حت الامکان کوشش کی جائے کہ انسان شبہات سے بھی بچے جو سود کے اور اسی طرح حرام کے شبہ بھی ہے اور جو حقیقت حرام ہے سود ہے اس سے تو بچنا ہی لازم ہے لیکن شبہات سے بچے اس لیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتکو مواز آپ تو ہما خیرو یوم القیامت فجارا تاجروں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن فجارا بدکاروں کی حالت میں اللہ منتقا مگر وہ کہ جس میں پرہیزگاری اختیار کی وبرہ اور نیکی کی وہ اور سچ بولا سچائی سے کام لیا نیکی کی کسی کے اچھائی کی پڑھائی کی تو وہ کیا ہوگا اگلی حدیث میں آ رہا ہے اس کا شر نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہدا کے ساتھ ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے ناپ توول میں کمی کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے آنے والے کو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نقصان ہو میرا میری رقم زیادہ ہو جائے میری بڑھوتری ہو جائے تو ایسا شخص کبھی بھی فلا نہیں پاتا اس کا اگر حشر بھی ہوگا تو کہاں ہوگا بدکاروں کے ساتھ ہوگا اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو رزق کے حلال وافر عطا فرمائے اور حرام کے ایک لک میں اور ایک پائی سے بھی سب کی حفاظت فرمائے سب کو خیر وافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے سب کو خوشیوں پر زندگی عطا فرمائے اپنی خوشیاں عطا فرمائے بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے بیماریوں سے پریشانیوں سے دکھوں سے غموں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں رکھ رکھ کل آپ کی بزم ہوگی آپ تمام اپنی بزم میں شرکت